أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِّيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فی ہن نہ خیرات الحسان فب اعلیٰ عرب کو مات زبان حورم مقصورات الفلقیام فب اعلیٰ عرب کو مات زبان لمیت مضہ سن قبل ہم ولا جان فب عی اعلیٰ عرب حسان فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ مقصد سورہ رحمان کا مبارک فی کل شیئن ہو اللہ ہر چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے سورت میں یہ دعویٰ سورت کی پہلی آیت اور آخری آیت دونوں میں ذکر کیا گیا ہے سورت میں اس دعوے پر پہلے دلائل ذکر کیے گئے ہیں آٹھ نہیں بلکہ آٹھ سے زیادہ یہ آٹھ مرتبہ تو فبیعی اعلیٰ عرب کماتوں کا ہے سورت کے پہلے رکوع میں اس دعوے پر دلائل ذکر کیے گئے ہیں دوسرے رکوع میں اس دعوے سے انکار پر پھر تخویف دی گئی ہے کہ اورس میں جہنم کے تذکرے میں سات مرتبہ فبئی عی اعلیٰ یورب کمات زبان جہنم کے دروازوں کی تعداد کے برابر اور صورت کے آخری رکوع میں بشارت دی گئی ہے تفصیلا منقادین کو اس دعوے کے ماننے والوں کو پہلے رکو میں دلائل وہ بیان کیے جا چکے دوسرے رکوع میں تخویف و بیان کیا جا چکا یہ اب یہاں سے ولیمن خواب مقام عرب بھی جنتان یہاں سے بشارت دی جاتی ہے جی اس کے بعد آنے والی صورت میں سورہ واقعہ میں وہاں پہ لوگوں کو بروز قیامت كہ تین قسموں میں تقسیم کیا جائے گا وكن تم ازوا جن ثلا سا فاصحاب المنا ما اسحاباب المنا واصحاب المش اما ما أَصْحَابُ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ تو یہاں پہ بھی دو قسم کے ایمان والوں کا انجام ذکر کیا گیا ہے پہلے جو اسابقون ہیں ان کا انجام اور پھر اس کے بعد آیت نمبر ساٹھ سے وہ مندون ہما جنتان جو عام ایمان والے ہیں اصحاب یمین ہیں تو ان کا ذکر وہ کیا جائے گا یہ جو بشارت ہے یہاں سے آیت نمبر چھیالیس سے آیت نمبر ساٹھ تک پہلے جو اسابقون ہیں جو بلند مرتبے ایمان والے ہیں پیغمبر ہیں شہدا ہیں صدیقین ہیں یہ تو اس میں یہ بشارت بشارت میں پہلے کہ جی ان کا ان کی وہ جگہ ذکر کی گئی ہے مسکن تو ان کے رہنے کی جگہ کون سی ہوگی جنتان وہ جنت ہوں گے پھر اس کے بعد انسان جب باغ میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز وہ اسے لطف اندوز کرتی ہے تو وہ اس باغ کا نظارہ کرنا ہوتا ہے رواتا افنان تو وہاں پہ باغ کی جو شاخیں ہیں اور اس کا گھنا ہونا اور اس میں بہت سی تعداد میں درختوں کا ہونا تو یہ انسان کے نظر کو مزہ دیتی ہے انسان نظارہ کرتا ہے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے پھر آگے جب اسی باغ میں اور اس خوشنما مقام میں پانی اور چشمے بہتے ہیں تو یہ الگ سے توفی حما آئینہ نے تجریان پھر اس کے بعد پانی ہو اور پانی کے ساتھ خوراک نہ ہو تو پھر بھی وہ جگہ وہ ادھوری ہوتی ہے تو آیت نمبر باون میں وہاں پہ خوراک اور میوے ہوں گے قسم قسم کے فی ہما من کل لفا کے ہتن زوجان تو جگہ بھی ہو خوشنما نظارہ بھی ہو پانی اور چشمے بھی ہوں خوراک اور میوے بھی ہوں لیکن وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہو اور وہاں پہ بستر نہ ہو تکیے نہ رکھے گئے ہوں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو وہاں پہ متقین آیت نمبر چون میں کہ وہاں پہ فراش بھی ہوگی وہاں پہ بچھونے بھی ہوں گے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوگی یہ تمام چیزیں ہوں لیکن انسان کے ساتھ جو انس جساتی جس کے ساتھ وقت گزرتا ہے اور انسان کے ساتھ یہ ساتھی نہ ہوں تو پھر وہاں پہ پھر بھی وہ وقت اچھا نہیں گزرتا تو آیت نمبر چھپن میں کہ تنہا نہیں ہوں گے اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ وہاں پہ وہ جو وقت گزارنے کے لیے ایک اچھا ساتھ ہوگا تو وہ بھی ہوگا فی ہند نقاصرات طرف زوجہ بھی ہوگی اور اچھے ساتھی بھی ہوں گے اور پھر آگے یہ کس وجہ سے آئے تو پہلی آیت میں بھی وہ وجہ ذکر کی گئی والے منخواف و مقام عرب ہی یہاں پہ ہم دو معنی کریں گے کہ اللہ کے سامنے وہ پیش ہونے کا ڈر یہ وجہ تھی اور دوسرا یہ کہ ہر وقت اللہ کا لحاظ کرنا کہ اللہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس وجہ سے تو آیت نمبر چھیالیس میں بھی وہ علت ذکر کی گئی اور پھر آیت نمبر ساٹھ میں بھی وہ علت جنت میں داخل ہونے کی وہ کیا ہے حل جزاء الاحسان وہ توحید ہے وہ اللہ کی عبادت اس شان سے کرنا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے اللہ کی اطاعت کرے ہر وقت اسے اللہ یاد ہو اور کبھی بھی وہ غفلت کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر ایسے ایسی بندگی کا بدلہ وہ جنت ہی ہے ہل جزا و توحید الجن رایت نمبر اکسٹھ سے پھر اسی ترتیب سے پھر جو عام ایمان والے ہیں تو ان کا ان کی جنت میں بھی یہی چیزیں اسی ترتیب سے وہ ذکر کی جاتی ہیں تو یہ ایک کامل بشارت ہے جس طرح عام طور پہ دیگر جگہوں پہ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچیس میں وہ بشر الدین عامن عامل الصالحات ان لہم جنات جنات ہیں تجری من تحت الحار برس کے بعد كل لما رزیقو منہا من ثمر تر رسقن هذا الذي الدی من قبل و اتو بھی ہی متشا بہا کے بعد کن کا ساتھ ہوگا و لفی ازوا جو متحرہ ساتھ جوڑے بھی ہوں گے اور پھر ان کی وہ صفات وہ بھی ذکر کی جاتی ہیں تو قرآن اسی ترتیب پر یہ بشارات یہ ذکر کرتا ہے ولیمن خاف و مقام عرب بھی ہی جنتان کے لیے خواف مقام عرب ہی یہاں پہ خوف و مقام عرب ہی دو معنی ہم کرتے ہیں اور یہ آیت اس طرح کی آیت یہ بار بار آئے گی سورہ نازعات میں بھی آئے گا اور دیگر صورتوں میں بھی اسی طرح کے جملے آئیں گے وہاں پہ بھی ہم یہ دونوں معانی کریں گے انشاءاللہ اللہ ولیمن خوف مقام عرب ہی اور اس کے لیے کہ جو ڈرا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ خوف مقام عرب ہی کہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یعنی خاف فقیہ عند این ہی حاصل مانا یہ خاف قیامہ عند مہو کہ جو کےجوڈرا یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے مقام یہ مزدور میمی ہے مزدر میمی یعنی وہ مزدر کے جس کے شروع میں میم آئے اور اس کے لیے کہ جو ڈرا کہ کھڑے ہونے سے رب بھی ہی اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرا کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا اور وہ میرے ساتھ حساب کرے گا تو جنتان کہ اس کے لیے بظاہر یہاں پہ جنتان دو باغ ہیں لیکن بعد میں ایک تو مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ صورت میں چونکہ خطاب انسانوں اور جنات دونوں سے ہے تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی اچھا قول ہے کہ جنتان دو باغ ہیں دو قسم کے باغ ہیں چونکہ ایک قسم کے باغات وہ انسانوں کے لیے ہیں اور ایک قسم کے باغات وہ جنات کے لیے ہیں کیونکہ صورت میں ان سے بھی خطاب کیا گیا ہے اور وہ بھی مکلف ہیں اور پھر آگے آنے والی آیات میں فی ہنہ وہاں پہ پھر جمع کا سیگا کہ پھر آگے وہی باغ کہ جو ایک مومن کو ملے گا پھر اس میں مختلف قسم کے باغات ہیں پھر ایک باغ نہیں ہے بلکہ ان نہا جنان ان کسی اس طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ بہت ساری جنتیں ہیں تو ایک معنی یہ کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور یا دوسرا معنی اور اس کے لیے کہ جو ڈرا جی اپنے رب کے کھڑے ہونے سے اس پر کہ میرا رب جو ہے وہ میرے سر کے اوپر وہ کھڑا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے کہ جو ڈرا کہ جی اس بات سے کہ اس کا رب یہ اس پر کھڑا ہے اور اس کی نگرانی کر رہا ہے تو یہاں پہ مقام رب بھی ہی یعنی خافا قیام رب بھی ہی ہی اور دونوں معنی کی تائیدات یہ قرآن میں موجود ہیں جیسے پہلے معنی کی تائید سورہ متفقین آیت نمبر چھ میں یومک مناسل لرب العالمین جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ لب العالمین رب العالمین کے سامنے یہ پہلے معنی کی تائید ہے اور دوسرے معنی کی تائید سورہ رات آیت نمبر تینتیس میں گزر چکا ہے یہ جی افمن ہوا قائم یہ جی آیا وہ ذات کے جو حفاظت کرنے والی ہے تو ایو وہ ذات کے جو کھڑی ہے ہر ایک نفس پہ کہ جو نگرانی کر رہی ہے ہر ایک نفس کی بما ماں کسبت وہ جو وہ عمل کرتا ہے تو دونوں معنی کی تائیدات یہ قرآن میں موجود ہیں وَلِمَن خَافَ مقام رب بھی اور اس کے لیے جو ڈرا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور یا اس کے لیے جو ڈرا کہ اپنے رب کے کھڑے ہونے سے اس پر کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ پر کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے جنتان تو ان کے لیے باغات ہیں تصنیہ ہے لیکن ہم معنی جو ہے وہ جمع کا کر رہے ہیں ان کے لیے باغات ہیں لیکن میں نے کہا کہ یہاں پہ چونکہ صورت میں انسانوں اور جنات دونوں سے خطاب ہے تو دونوں مراد ہے جنات کے لیے الگ انسانوں کے لیے الگ فبی اعلیٰ رب کما تو کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تو قزبان تم دونوں جٹلاؤ گے جناتوں جنات اور انسان دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے زواتا افنان زوات افنان یہ بہت ساری شاخوں والے ہوں گے اور یہ ان باغات کی جو ان کے درخت ہیں کہ ان کے گھنے ہونے کی یہ نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ بڑے اچھے اچھا منظر ہوگا اور یعنی تھوڑی مقدار میں باغات نہیں ہوں گے درخت نہیں ہوں گے اور پھر ہر درخت میں مختلف قسم کی شاخیں وہ ہوں گی رواتا افنان بہت ساری شاخوں والے یہ افنان یہاں پہ فن یا فنن کی جمع ہے اور مانا یعنی شاخیں یہ فنون الافنان ان پہ اس نام پہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں یعنی یہ ایسی کتاب کے جو بہت سارے علوم پر اور بہت سارے علوم کی شاخوں پر مشتمل ہو رواتا یہ بہت ساری شاخوں والے ہوں گے یہ باغات فبی علا رب کما تو قزبان پس کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تو قزبان تم دونوں جٹلاؤ گے فی حما نے تجریان ان باغات میں ہوں گے آئینان چشمے آئینان دو چشمے ان باغات میں ہوں گے چشمے تجریان بہنے والے بہنے والے چشمے ہوں گے اور چشمہ جب بہ رہا ہو ساکت نہ کھڑا ہو تو اس کا الگ ہی ایک منظر ہوتا ہے فبی اعلی رب کماتو کا زبان اور باس کہتے ہیں کہ آئنان قرآن نے بعض چشموں کا ذکر بھی کیا ہے جس طرح سورہ دہر میں ایک چشمے کا نام سلسبیل ہے اور سورہ متففین میں دوسرے چشمے کا نام تسنیم آتا ہے یہ اور بعض دیگر نہروں سورہ محمد میں آپ وہ چار قسم کی نہروں کا ذکر وہ بھی پڑھ چکے ہیں فی ہما عینان تجریان کہ ان باغات میں ہوں گے چشمے تجریان بہنے والے فبی ائی آلہ کما تو تو پس کون کون سی نعمتوں کے اپنے رب پر تو قذبان تم دونوں جٹلاؤ گے فی حما منکل لفا کے جی ان باغات میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جی ان باغات میں ہر قسم کے میوے ہوں گے زوجان یہاں پہ بھی تسنیہ لیکن یہ تسنیہ ل ہے یعنی قسم قسم کے میوے دو قسم کے میوے نہیں بلکہ قسم قسم کے میوے یہ ہوں گے فی ہما من کل حتین زوجان ان باغات میں ہر قسم کے میوے ہوں گے زوجان قسم قسم کے فبئی اعلی عرب کماتو کا زبان کون کون سی نعمتوں کو رب کما اپنے رب کی تو قزبان تم دونوں جٹ لاؤ گے متکین آلہ فوروشن کہ جی ٹیک لگانے والے ہوں گے آلہ فوروشن بچھونوں پر بتا انہ بتا ان یہ جی استر کو کہتے ہیں کہ جی کپڑے کا بستروں کے جی ایک ابرے ہوتے ہیں جو اوپر سے وہ پہنائے جاتے ہیں اور ایک ان کے استر ہوتے ہیں عام طور پہ دنیا میں جو استر ہوتا ہے تو وہ معمولی کپڑے کا وہ پہنایا جاتا ہے لیکن اوپر والا جو کپڑا جو ظاہر میں نظر آنے والا ہوتا ہے تو لوگ اسے اچھے کپڑے کا استعمال کرتے ہیں لیکن جنت کی شان ہی کچھ الگ ہے اس کا جو استر ہے تو وہ ریشم کا موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا جو ابرا ہوگا تو وہ کیسے ہوگا جو اوپر سے جو کپڑا وہ ڈالا گیا ہے تو وہ پھر کتنا قیمتی ہوگا متقین آلہ فروشن وہ ٹیک لگانے والے ہوں گے آلہ فروشن بچھونوں پر بتا انہ کہ ان کے استر من استب وہ ریشم کے ہوں گے تو فقیفا مفسرین کہتے ہیں فقیفہ بالظواہر تو تم خود سوچو کہ اس کا جو ابرا ہے تو وہ اس کا کیا حال ہوگا بتائبرکان وجنل جنت ندان جنا یجنی یہ پھل چننے کو کہتے ہیں اور وہ چنے گے پھل الجنت دونوں باغوں کے یعنی جی ان تمام باغات کے جو پل ہیں تو یہ چنیں گے اور چنیں گے یہ پھل جی باغات کے دان جی قریب ہونے والے قریب ہوں گے دان دنا یدن یعنی وہ پھل وہ ان کی دسترس سے دور نہیں ہوں گے بلکہ ان کے دل میں وہ خیال اور وہ آرزو اور وہ تمنا آئے گی اور وہ شاخ وہ ان کے قریب آ جائے گی انہیں اٹھنا نہیں پڑے گا یہ اگر لیٹے ہیں تو لیٹے ہوئے آئے گا اور اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہوئے آئے گا اور اگر کھڑے ہیں تو کھڑے ہوئے آئے گا اور یہ چنے گے اور یہ پل توڑیں گے وجنل جنت اور چنیں گے یہ پھل اور باز کہتے ہیں کہ جنا یہ وہ جو پک پکے ہوئے پل ہوتے ہیں وجنل جنت نے اور چنے گے یہ پھل ان باغات کے دان قریب ہوں گے فبی اے اعلیٰ رب کما تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تو قزبان تم دونوں جٹلاؤ گے یہ تو مسکن کا ذکر ہوا خوشنما نظاروں کا ذکر ہوا پانی اور چشموں کا ذکر ہوا کھانے کا ذکر ہوا اور اب اس کے بعد اور پھر اس کے بعد فراش بچھونوں کا ذکر ہوا تو اب ساتھی کا ذکر فی ہند نقاصرات اس سے پہلے سورہ سافات میں ہم دو معانی یہ ان اس آیت کا ذکر کر چکے ہیں فی ہند نقاصرات اب یہاں پہ فی اب یہاں پہ فیما نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ بہت سارے باغات ہیں فی ہن یہ ان باغات میں قاصرات و طرف یہ جی اپنی نگاہوں کو بند کرنے والیاں ہوں گی یہ جی اپنے شوہروں پر جی ان باغات میں بند کرنے والیاں ہوں گی اترفے اپنی نگاہوں کو اپنے شوہر پر اور یہ ایک عورت کی یہ اچھی صفت ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی نگاہ کو اپنے شوہر پر روکے یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ خوبصورت ہوں گی پاک دامن ہوں گی آفائف ہوں گی ان میں حیا ہوگی کہ وہ غیروں کو وہ نہیں دیکھتی ہوں گی اور یہ ایک عورت کی ایک کمالی صفت ہے فی ہند نقاثرات و ان باغات میں ان جنتوں میں قاصرات و طرف کہ اپنی نگاہوں کو روکنے والیاں ہوں گی اپنے شوہروں پر اپنی نگاہوں کو بند کرنے والیاں ہوں گی اپنے شوہروں پر یعنی شوہر کے علاوہ وہ کسی اور کو وہ نہیں دیکھتی ہوں گی دی اور عورت کی یہ ایک صفت یہ ہزاروں اوصاف پر یہ بھاری ہے کوئی بھی عورت وہ کتنی ہی حسین اور جمیل خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ اس وصف سے وہ عاری ہو تو ایک غیور مرد کی نگاہ میں اس عورت کی کوئی قدر و قیمت وہ ہوتی نہیں ہے عربوں کا ایک شاعر وہ کہتا ہے جب وہ یہ ذکر کرتا ہے اور ایک شاعر جب وہ اپنی بیوی کو اسی بری خصلت کی وجہ سے وہ طلاق دیتا ہے اور اپنے آپ سے وہ الگ کر دیتا ہے تو پھر وہ اسے اشعار میں ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے و اتر کو شبہ من غیر بغذن وزا کل کثرت شرکا افیزا وقات دو باب اعلی تو منا تو نفسی تشتہ ہی و تج تنب السود برو دماً ازا کانل قلاب وغ نفی و کو شب من غیر رغذن میں بغیر کسی بغض کے جی اس کی یعنی میرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے لیکن میں اس کی محبت کو وہ ترک کر رہا ہوں میں اسے چھوڑ رہا ہوں اور وجہ کیا ہے وضا کل کثرت رکا ہی کیونکہ اس محبت میں اور بھی کئی شریک ہیں آگے وہ کہتا ہے اضا وقا زباب و اعلیٰ جب مکھی کھانے پر وہ آ گرے منا تو یدی و نفسی ہی تو میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں حالانکہ میرا دل اسے کھانے کو وہ چاہ رہا ہوتا ہے وتجتنبل اسود و رودما ان اسود اسد کی جمع شیر کو کہتے ہیں وتجتنبل اسود و رودما ان اور شیر اس پانی کے ঘাٹ پر وہ آنے سے اجتناب کرتا ہے اذا كان الكلاب ولغن فيه جب کتوں نے اس ঘাٹ میں مو جو ہے اس پانی کو وہ گدلا کیا ہو اور اس میں انہوں نے مو ڈالا ہو تو یہاں پہ بھی یہ ایک عورت کی, اس کی جو خوب سیرت ہے تو یہ ایک بہت بڑی صفت ہوتی ہے دوسرا کہ ان باغات میں اور ان جنتوں میں قاصرات و ترفے روکنے ہوں گی اپنے شوہر کی نگاہوں کو اپنے آپ پر اور اس میں ان کی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے یعنی پہلے معنی میں وہ خوبصورت بھی ہوں گی یعنی کسی غیر کو نہ دیکھنے والی اور دوسرا معنی ان جنتوں میں طرف یہ اپنی شوہر کی نگاہوں کو اپنے آپ پر روکنے والیاں ہوں گی یعنی اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کا شوہر اور ان کا زوج کسی اور کی جانب وہ دیکھنے کی خواہش بھی نہیں کرے گا لمیت میں تو ہن ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ان کو انسن کسی انسان نے قبل ان سے پہلے ولا جان اور نہ کسی جن نے لیکن یہاں پہ چونکہ قرآن نے وہ جملہ دوبارہ نہیں ذکر کیا یعنی جنات کو جو جنتیں پہ اور ان کے پھر مطابق جو ان کی ان کے جوڑے انہیں دیے جائیں گے تو انہیں ان کے مطابق ساتھی جو ہے وہ دیا جائے گا اور ان سے پہلے انہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا یعنی یہ پہلے ہوں گے کہ یہ انہیں ہاتھ لگائیں لمیت میں تو نہ ان ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہیں چھوا ہوگا ان کو ان کسی انسان نے قبل ہوں ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاو گے کأنهن الیاقوت والمرجان گویا کہ وہ عورتیں الیاقوت وہ یاقوت کی مانند ہوں گی یاقوت سرخ ہوتے ہیں اور مرجان سفید یعنی وہ سرخ و سفید ہوں گی اور یا یہ کہ بعض کی ان کی رنگت وہ سرخ ہوگی بعض سفید ہوں گی بعض دونوں کا مجموعہ سارے مراد ہو سکتے ہیں <وَالْمَرْجَان> گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان وہ لال اور مرجان ہوں گے گویا کے وہ یاقوت اور مرجان کی مانند ہوں گے سرخ و سفید ہوں گے فبی اعلی عرب کماتو کا زبان پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تم دونوں جٹلاؤ گے تم دونوں جٹلاؤ گے ہل جزا الحسانے اور اس میں وہ علت وہ بتائی جا رہی ہے کہ جنت میں یہ لوگ یہ کیوں آئے تو پہلی آیت میں آیت نمبر چھیالیس میں بھی ذکر کیا کہ خاف مقام ارب بھی ہی اور یہاں پہ بھی حل جزاء الاحسانی اس کا بہترین معنی مفسرین کرتے ہیں حافظ ابن کثیر نے بھی کیا ہے تفسیر قرطبی میں بھی ہے مجموع فتح میں علامہ ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے ہل جزا الجنہ نہیں ہے بدلہ توحید کا مگر جنت علامہ ابن تیمیہ مجموع فتح میں وہ لکھتے ہیں فعظم الحسانی المان و توحید سب سے بڑا احسان انسان پر یہ اللہ کی طرف سے وہ کیا جانا وہ ایمان کی دولت ہے اور توحید کی دولت ہے اور یہ یقیناً جو توحید کے ذائقے کو جو لوگ محسوس کرتے ہیں تو یہ انہیں ہی پتہ چلتا ہے کہ آج انسانوں کے انسانوں کو جب بندہ دیکھتا ہے تو انسان خون کے آنسو وہ روتا ہے کہ یہ انسان عقل کے ہوتے ہوئے اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے یہ قبروں کو پوج رہا ہے اپنے ہی جیسے انسانوں کے قدموں میں انہوں نے وہ سجرے کیے ہوئے ہیں یعنی عقل ان کی اتنی بند ہو چکی ہے کہ وہ سرے سے یہ سوچتے ہی نہیں اور انی مردوں کی غلامی سے اور انہی انسانوں کی غلامی سے انسان آزاد ہو جائے اور یہ وہ ایمان اور توحید کی دولت ہے اور پھر علامہ ابن تیمیہ وہ حدیث جبریل ذکر کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے جب جبریل نے اللہ کے جب اللہ کے رسول جب جبریل نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا رسول اللہ نے ان سے پوچھا احسان کے بارے میں انت ابد اللہ کا ان کا تراہ کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فعلم تک ان تراہ فن پس اگر ایسی کیفیت نہیں بنا سکتے تو کم از کم یہ تو بنا لو کہ فن نہ ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ عجیب صورت ہے لمن خوف مقام عرب بھی خوف مقام عرب ہی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یعنی پہلا مقام وہ ذکر کیا اور آخر میں ہل جزاء الاحسان اسی لیے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان ایسی کیفیت کی طرف ترقی کب کرتا ہے جب پہلے پہل اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان اسی کو عادت بنا لیتا ہے تو پھر آخر میں بندگی میں اس مقام تک وہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو سب سے بڑی دولت احسان اور سب سے بڑا احسان وہ ایمان اور توحید کی دولت ہے اور پھر عبداللہ ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ الا الجنہ اور انس ابن مالک دوسرے صحابی کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ ہل من او من انعام الا الجنہ ابن کثیر کہتے ہیں ہل جزا التوحید جنا نہیں ہے بدلہ توحید کا مگر جنت ہے فبی اعلی عرب کماتوں کا زبان اور یہ آٹھویں مرتبہ ہے کیونکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت میں اکتیس مرتبہ یہ جملہ یہ تکرار ذکر کیا گیا ہے پہلی مرتبہ آٹھ مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے دلائل میں دلائل وہاں پہ بہت زیادہ ہیں لیکن پہلے آٹھ مرتبہ پہ اس کے بعد سات مرتبہ جہنم کے دروازوں کی تعداد کے مطابق تخویف میں اور یہاں پہ اہل جنت کا ذکر تو دو قسم کے جنتیوں کا ذکر پہلے مقربین کا تو ان کا تذکرہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے آٹھ مرتبہ مندو نہما جنتان یہاں سے عام ایمان والوں کا ذکر اور ان کے بحث میں بھی یہ آٹھ مرتبہ اس کا ذکر کیونکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے فبی آئی یہ اعلیٰ عرب کماتو اسی لیے اس کے لیے 87-88 یہ یاد رکھیں آٹھ سات آٹھ آٹھ تو یہ کل 31 مرتبہ یہ بن جاتے ہیں فبی ائی آلہ یہ پس تو کون کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تو قزبان تم دونوں جٹ لاؤ گے جنتان اور ان دونوں باغات کے علاوہ جنتان دو باغات اور ہیں یعنی اور طرح کے باغات ہیں اب یہاں سے ایمان والوں میں وہ جو عام ایمان والے ہیں ان کا تذکرہ وہ کیا جاتا ہے کیونکہ عام طور پہ لوگ ان شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کہیں پیغمبروں کا وہ مقام کہیں شہدا اور تمہاری اور ضائع نہیں ہونے دے گا لیکن عمل کرو کم از کم اگر اوپر والے درجے میں نہیں آئے تو کم از کم اس مقام کے مستحق تو بن سکو گے وہ مندو نہیںما لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی مانگو اللہ سے وہ سب سے اعلیٰ قسم کی جنت مانگو جنت الفردوس مانگو ومن ہما جنتان اور ان دونوں باغات کے علاوہ جنتان دو باغ اور ہیں اور طرح کے باغات ہیں فبی اعلی ربا تو قزبان بس کون کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تو قذبان تم دونوں جٹ گے مدحام متان متان گہرے سیاح دہما یہ جی اصل میں یہ سیاح کو کہتے ہیں سیاح کو کہتے ہیں اور یہ جی افع لال باپ سے بھی آتا ہے اور افعی لال باپ سے بھی آتا ہے ادہ یدہ ادہام یا اد ہیمام اد, مام, اد, ہی مام, اد ہی مام سیاح کو کہ اصل میں باغ جو ہے یہ درختوں کے درختوں کا رنگ پتوں کا وہ تو سبز ہوتا ہے لیکن جب پتے یہ زیادہ گھنے ہوں تو دور سے وہ سیاہ دکھائی دیتے ہیں یعنی اتنے گھنے باغات ہوں گے اور اتنے گھنے درخت ہوں گے کہ وہ سیاہی مائل ہوں گے ہوں گے سبز لیکن سیاہی مائل ہوں گے مدہم متان دونوں وہ گہرے سبز ہوں گے سیاہ ہوں گے مدہم متان پشتو میں جب ہم مانا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تک تور بئی یعنی سیاہ ہوں گے مدہم متان دونوں وہ سیاہ ہوں گے زیادہ گھنے ہونے کی وجہ سے فبئی اعلی ربکما رب تکذبان پس کون کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاو گے فی ہما عینان نضاختان نضاخہ مبالغ کا سیگا ہے نزخہ اصل میں پانی ابلنے کو کہتے ہیں لیکن جب اس کا مبالغہ جو ہے تو وہ کیا جائے تو مطلب یہ جس طرح فوارے کی شکل ہوتی ہے پانی جو فوارے کی شکل میں وہ نکل آتا ہے تو فی عینان نضاختان ان باغات میں چشمے ہوں گے دو چشمے ہوں گے نضاختان خطان ابلنے والے یا فوارا کرنے والے جس طرح فوارے کی مانند پانی جو ہے وہ زور سے نکلتا ہے اور اوپر کی طرف وہ چھلانگ مارتا ہے تو ایسی شکل میں ಉبلتا ہوا فيه ما عینان نضاختان ان باغات میں عینا نے دو چشمے ہوں گے نضاختان فوارا کرنے والے فبای ای اعلی ربک ما تکذبان بس کون کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تو کذب تم دونوں جھٹلاو گے فی ہما فاکیحتن یہ جی ان باغات میں فاکیحتن میوے ہوں گے اور اس سے پہلے وہ سابقون کے تذکرے میں من کل فاکیحتن اور یہاں پہ صرف فاکیحتن ان باغات میں میوے ہوں گے و نخل اور کھجوریں ہوں گی و رمان اور انار فبای ای الاء ربک تو تکذبان بس کون کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تو قذبان تم دونوں جٹ گے یہ تو اب اس میں بھی ساتھیوں کا تذکرہ فی خیراتن خیراتنسان فی اب یہاں پہ فی پھر باغات جو ہیں وہ جمع ہو گئے فی ان باغات میں خیراتن یہ اچھے اخلاق والی عورتیں ہوں گی حسان اور خوبصورت خیرات خوبصورت بھی ہوں گی اچھے اخلاق والی اور حسان خوبصورت بھی ہوں گی دنیا میں عام طور پہ یہ دونوں صفات یہ زیادہ تر نہیں ہوتی کہ اگر خوبصورت ہوتی ہے ایک خاتون ایک عورت تو سیرت کے لحاظ سے خامیاں ہوتی ہیں اور اگر سیرت کے لحاظ سے وہ کامل ہوتی ہے تو دوسری جانب یہ دوسری صفت نہیں ہوتی لیکن جنت کی ان خواتین میں خیراتن وہ اچھے اخلاق والی بھی ہوں گی اور حسان خوبصورت بھی ہوں گی خوبصورت اور خوبصورت دونوں ہوں گی فی خیرات خیراتن حسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اور قرآن نے بھی یہاں پہ ان صفات میں اگر آپ پہلے والے وہ دیکھیں فی ہن الطرف تو قاصرات الطرف ہم نے پہلے وہ خوبصورت والا معنیٰ کیا اور دوسرا معنی بھی اس میں شامل ہے اور یہاں پہ بھی خوبصورتی پر خیرات جو خوبصورتی ہے یعنی سیرت کا اچھا ہونا قرآن نے اسے مقدم کیا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ چار وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے اس کے خاندانی حسب نصب کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فس فر بذات دین لیکن تم دینداری کی صفت پہ اپنے آپ کو کامیاب کرو قرآن نے بھی یہاں پہ جو اخلاق والی صفت ہے تو اسے خوبصورت ہونے پر ترجیح دی ہے خیرات ان حسان اور ان جنتوں میں خیرات اچھے اخلاق والی عورتیں ہوں گی حسان اور خوبصورت بھی ہوں گی کما تو قزبان پس کون کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تو قزبان تم دونوں جٹ حور کہ ان میں گوری عورتیں ہوں گی مقصورات ان فلقیام اور بند کی گئی فلقیام خیموں میں خیام خیمہ اور یہ بھی ایک عورت کی بڑی ایک اچھی صفت ہے کہ وہ بلا کسی ضرورت کے اس, اس پر کسی اور کی نظر جو ہے وہ نہ پڑے مقصورات پردہ نشیں جس طرح سورہ احزاب میں یہ حکم گزرا تھا وکر نفی بوت کننا کہ تم گرو میں قرار پکڑو اور یہ بھی ایک عورت کی ایک بڑی اچھی صفت وہ ہوتی ہے یہ ابوموسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انفل جنت خیمت مجوفا جنت میں ایک خولدار موتی ہے یعنی ایک موتی ہوگا کہ جس میں ایک خول جو ہے وہ بنایا ہوگا ایک خولدار موتی کا خیمہ ہوگا عرضہا ستون میلا اس کی چوڑائی جو ہے وہ ساٹھ میل ہے اور یہ دنیا کا میل نہیں بلکہ آخرت کا میل اس کی چوڑائی جو ہے وہ ساٹھ میل ہوگی اور اس کے ہر کونے میں اس جنتی اس کا خاندان ہوگا اور اس جنتی کے اس, اس, کا، اس کے اہل ہوں گے ما یرون الاخرینہ اور پھر اسی ایک جنت میں یعنی ایک کونے میں رہنے والے وہ دوسرے کونے والے لوگوں کو وہ وہ دکھائی نہیں دیں گے ایک دوسرے کو وہ دیکھ نہیں سکیں گے یطوف علیہم منون اور ایمان والے ان پر یہ چکر یہ لگاتے رہیں گے حور و مقصورات الف بخاری کی ایک اور روایت میں کہ ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ سونے کی حالت میں کہ اللہ نے اللہ مجھے جنت ملے گیا بے انا ان اور اللہ نے مجھے جنت دکھائی یعنی یہ جی خواب کی حالت میں بہت مرتبہ معراج جو ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر کو کروائی گئی ہے بے نہ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ خواب کی حالت میں میں نے جنت کو دیکھا ایک خاتون کو ایک عورت کو میں نے دیکھا تتوزان بے قسرین کہ وہ ایک محل کے ایک سائڈ پہ وہ وضو بنا رہی تھی تو میں نے فرشتوں سے پوچھا لِمَنْ ہاد القصر کہ یہ محل یہ کس کا ہے تو انہوں نے مجھے کہا یہ لعمر عمر ابن الخطاب یہ محل یہ عمر ابن خطاب کا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کے اندر داخل ہوں لیکن پھر مجھے اچانک فضا کر تو غیرت عمر پھر مجھے عمر کی غیرت جو ہے وہ مجھے یاد آگئی کہ عمر جو ہے وہ بڑا غیور انسان ہے اور کہیں میرا یہ داخل ہونا اس کی اجازت کے بغیر یہ اسے برا لگے فضخر تو غیر عمر مجھے عمر کی غیرت جو ہے وہ یاد آئی فو اللہ میں پیچھے آٹھا یہ بات جب اللہ کے پیغمبر یہ کہہ رہے تھے حضرت عمر بیٹھے تھے فبکا عمر حضرت عمر رو پڑے اور کہا آلئی کا آغار و یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر مجھے میں آپ پر غیرت کروں گا اور مجھے آپ کا وہاں پہ داخل ہونا یہ مجھے برا لگتا غیرت تو ہم نے آپ سے سیکھی ہے اور غیرت یعنی ایک تو وہ شرک اور کفر کی حالت میں وہ غیرت ہے اور غیرت بندہ تب سیکھتا ہے جب بندہ اسلام کو اور دین کو سمجھ جاتا ہے ورنہ قرآن کے بغیر انسان کی کیا حالت ہے جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے ورنہ پھر یہی پیر پتا نہیں ہماری عزتوں کے ساتھ ہماری عورتوں کی عزتوں کے ساتھ وہ کیا کھلواڑ کر رہے ہوتے ہمارے مالوں کے ساتھ وہ کیا کھلواڑ کر رہے ہوتے آلے کا یا رسول اللہ غیرت تو ہم نے آپ سے سیکھی اللہ کے پیغمبر اور میں آپ پر غیرت کرتا اور مجھے یہ برا لگتا کہ آپ کیوں اس میں داخل ہوئے یہ سب کچھ تو آپ کی تابے کی وجہ سے ہی ہمیں مل رہا ہے آلے کا آغار یا رسول اللہ خور مقصورات فلقیام گوری عورتیں ہوں گی ہورے ہوں گی مقصوراتن اور وہ بند کی گئی فی الخیام خیموں میں پردہ نشین ہوں گی خیموں میں فبئی ایے آلائی رب کماتو کذبان پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تو کذبان تم دونوں جٹلاوگے لم يتمثن انسن قبلہم ولا جان یہ صفت یہ مقربین کی اور تمام ایمان والوں کی یہ یقصہ ہے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ان, ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے رب کما تو قزبان بس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تو قزبان تم دونوں جٹ لاؤ گے متقین اعلی رف رفین ٹیک لگانے والے ہوں گے آلہ رف رفن خدرین الا رف رفن رف یہ ان سبز نقش والے قل رف رف منقش قالین کو کہتے ہیں کہ جو عموماً نیچے ایک اور چیز جو ہے وہ بچھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر ایک نقش والا قالین منقش قالین جو ہے وہ بچھایا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے تکیہ لگانے والے ہوں گے على رف ان ان خوبصورت قالینوں پر خضرن سبز سبز منقش قالینوں پر وہ تکیہ لگانے والے ہوں گے آپ کریسان و آپ اور تکیوں پر آبکری اور تکیوں پر حسان جو خوبصورت ہوں گے نفیس ہوں گے یہاں پہ جو تکیے ہیں جو تکیے ہوں گے تو وہ بڑے خوبصورت ہوں گے پشتوں میں ہم جسے بالخت کہتے ہیں آبکری آبکری احسان اور تکیے نفیس اور خوبصورت اصل میں عبقری یہ عربوں کی اصطلاح میں جو جنات کا جو شہر ہوتا ہے تو یہ اسے کہتے ہیں یہ آبکر کی جانب یہ نسبت ہے اردو میں جسے یہ پریوں کا شہر کہا جاتا ہے پرستان جو ہے تو یہ کہا جاتا ہے جنوں کا شہر پریوں کا شہر تو عرب میں یہ مشہور تھا تو پھر عرب ہر اس چیز کے لیے کہ جو بہت نادر ہو جو بہت قیمتی ہو تو اس کے لیے آبکری کا لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ صفت یہ ان تکیوں کی صفت ہے وہ اور تکیہ لگانے والے ہوں گے ان تکیوں پر خوبصورت تکیوں پر قالین بھی منقش اور سبز قالین اور وہ جو تکیے ہیں تو وہ بھی بڑے خوبصورت ہوں گے آلہ یہ رب کما تو قزبان پس کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تو قزبان تم دونوں جٹ گے اب آخر میں دعوی توحید جس طرح صورت کے آغاز میں تبارکس مربع کا خیر اور برکت ڈالنے والا ہے اس مرب کا تیرے رب کا نام اور وہ کتنا خیر اور برکت ڈالنے والا ہے کہ ایک حقیر سے نطفے میں وہ خیر اور برکت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اس سے ایک کامل انسان بنا دیتا ہے اسی طرح اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کائنات میں اتنی وسعت اللہ نے پیدا کی اور کائنات میں ایک ایک چیز کو دیکھیں پھر دنیا کی یہ نعمتیں پھر آخرت کی یہ نعمتیں ہر چیز میں اللہ نے خیر اور برکت ڈالی ہے تبارک و رب خیر اور برکت ڈالنے والا ہے تیرے رب کا نام ذل جلال کہ جو عظمت والا ہے ول اکرام اور عزت والا اور اگر آپ دیکھیں تو یہ دو صفات آیت نمبر ستائیس میں جہاں پر دنیاوی نعمتیں ان کا تذکرہ وہ ختم ہوا و لہل جواہر شاطر کل آلام فبی آل ارب کمات پھر آگے کل من علیہ فاج ہو رب کز الجل ول اکرام جب دنیاوی نعمتیں وہ ختم ہوئی تو اللہ کے انہی دو صفات کو لایا گیا تھا ذل جلال والإکرام اور اب جب اخروی نعمتیں وہ ختم ہو رہی ہیں تو یہاں پہ بھی قسم جلال والإکرام کہ وہ عظمت والا ہے اور وہ عزت والا ترمیزی کی روایت میں آتا ہے یہ علی بیال اکرام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان دو ناموں کے ساتھ اپنے اپنے آپ کو چمٹ لو چمٹ لو ان دو ناموں کے ساتھ یعنی کہ اللہ سے مانگو تو ان دو ناموں کے ساتھ یا کرام سی مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا ایک غلام ہے آزاد کردہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب بھی وہ فرض نماز سے وہ سلام پھیرتے استخر تو تین مرتبہ وہ استغفار کہتے اور پھر یہ کلمات پڑھتے اللہ و امن کسلام تبا رکھتا مسلم کی روایت میں تبارکتا ذل جلال والاکرام یا نہیں ہے لیکن حدیث کی دیگر کتابوں میں یا ذل جلال بھی ہے تبارک الجلال والإکرام کہ اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے سلام اللہ کا نام بھی ہے جس رسول میں آ جائے گا کہ اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے وہ من کا سلام اور تیری ہی جانب سے سلامتی ہے تبارکتا اور خیر اور برکت ڈالنے والا ہے تو۔ اکرام اے عظمت والے اور عزت والے اس حدیث میں جو راوی ہے امام اوزاعی امام اوزاعی سے اس کے شاگرد نے پوچھا کہ کیف الاستغفار استغفار جو ہے تو وہ کیسے استغفار پڑے تو اس نے کہا استغفر اللہ استغفر فراللہ عام طور پہ سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرا جائے تو اللہ اکبر یہ اللہ فراللہ اللہ فراللہ اللہ اور پھر اس کے بعد اللہ تسلام و من السلام تبارک تیاد الجل اکرام یہ جی پہلے پہل جب میں قرآن کے لیے بیٹھا اور ہمارے استاد محترم جب اس بدعت پہ وہ رد کرتے تھے کہ نہ تو فرض نماز کی نماز کے بعد یہ جو اجتماعی دعا ہے کہ امام اور مختدی سارے وہ ایک ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے اور ایک ساتھ جو ہے وہ منہ پر ہاتھ پھیریں گے نا فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے اور سنتوں کے بعد تو بالکل سرے سے ہے ہی نہیں وہ تو بدعت ہے ہاں فرائض کے بعد امام جس ٹائم ہاتھ اٹھائے گا مختدی بھی اسی ٹائم ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن امام کے ساتھ اس چیز کو لازم کرنا یہ نہیں ہے ہاں اتفاقی طور پر ایک اجتماع جو ہے وہ بن جاتا ہے لیکن اجتماعی طور پہ کہ مقتدی وہ آنکھ کے کناروں سے وہ امام کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کب ہاتھ اٹھائے گا اور وہ کب دعا شروع کرے گا تو تب ہم ہاتھ اٹھائیں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے امام اپنے لیے دعا کرے گا ٹھیک ہے وہ مقتدیوں کی طرف منہ پھیر دیتا ہے لیکن امام اپنے لیے دعا کرے گا اور مقتدی وہ اپنے لیے دعا کریں گے تو اس پر پہلے پہل یہ غالباً شاید انیس سو اٹھانوے کی یا ننانوے کی بات ہو اس وقت ہمارے استاد محترم مفتی کفایت اللہ دہلوی جن کی مشہور جن کا مشہور فتح ہے کفایت المفتی تو ان کا ایک رسالہ ہے اور یہ بالکل وہ ابتدائی کتابوں میں اس رسالے کو بھی میں نے پڑھا تھا اور بڑا ہی قیمتی رسالہ ہے یہ انفایت المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد سلاۃ المکتوبہ کہ فرض نماز کے بعد دعا کا اور پھر اس میں انہوں نے مختلف دعائیں جو ہے وہ فرض نماز کے بعد وہ ذکر کی ہے تو اس سلسلے میں وہ بھی پڑھنے کے لائق وہ رسالہ ہے تو اللہ انت تسلام و منقسلام تباہ رکھتا یاد الجلال والاکرام تو سورت میں یہ دعویٰ تھا مبارک فی کل انہو اللہ ان دعوے پر سورت کے پہلے رکوع میں دلائل ذکر کیے گئے سورت کے دوسرے رکو میں تخویف تھا کل من علیہ فان سے اور پھر آخری رکو میں اس دعوے کو ماننے والے ان کے لیے بشارت اور خوشخبری وہ ذکر کی گئی جنتان اور اس کے لیے جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور یا جو ڈرا اپنے رب کے کھڑے ہونے سے اس پر جنتان ان کے لیے دو باغات ہیں یا باغات ہیں پس تم کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے اور یہ کثیر شاخوں والے باغات ہوں گے پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے اور ان باغات میں چشمے ہوں گے تجریان بہنے والے تو پس کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے اور ان باغات میں ہر قسم کے میوے ہوں گے زوجان قسم قسم کے فبای ای الاء ربک ما تکذبان پس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹھلاو گے متقین ٹیک لگانے والے ہوں گے بچھونوں پر بتائیںوا کہ ان کے استر وہ موٹے ریشم کے ہوں گے اور وہ پل چنیں گے الجنتین ان باغات کے ان دونوں باغات کے دان اور قریب ہوں گے پس کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تم دونوں جٹھلاو گے اور ان باغات میں کہ اپنی نگاہوں کو شوہروں پر روکنے والیاں ہوں گی یا روکنے والیاں ہوں گی اپنی شوہر کے نگاہوں کو اپنے آپ پر یعنی وہ ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوگا اور وہ کسی کو دیکھے گا نہیں لمیت میں تو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا انہیں کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے بس کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تم دونوں جٹ گے اور وہ اتنی حسین و جمیل ہوں گی گویا کہ وہ الیاقوت و المرجان یاقوت اور مرجان کی مانند ہیں خوبصورتی میں پس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹ گے اور نہیں ہے بدلہ توحید کا مگر جنت ہے پس کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی تم دونوں جٹ گے اور ان دونوں باغات کے علاوہ دو باغ اور ہیں پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹ گے اور وہ گہرے سیاہ ہوں گے نعمتوں کون کون کو اپنے رب کی تم دونوں جٹ لاؤ گے اور ان باغات میں فاقی میوے ہوں گے اور کھجورے اور انار پس کون کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تم دونوں جٹ گے اور ان باغات میں, میں خیراتون اچھے اخلاق والی عورتیں ہوں گی حسان اور خوبصورت پس کون, کون سی نعمتوں پر تم تم اپنے رب کی تم دونوں گے اور ان میں ہورے ہوں گی گوری عورتیں مخصورات ان پردہ نشین بند کی گئی فلقیام خیموں میں پس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے اور ہاتھ نہیں لگایا ہوگا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے پس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے اور ٹیک لگانے والے ہوں گے رف احسان وہ نفیس اور خوبصورت پس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے اور خیر اور برکت ڈالنے والا ہے تیرے رب کا نام کہ جو عظمت والا ہے اور عزت والا واخیرہ رب العالمین